آمد مستفی ابا جی کبلا پھر مارے سارے کورس نعرے میں یاد کر لو آمد مستفی نبی کا جنڈا نبی کا جنڈا نبی کا میلاد اور شیطان کا رشتے دار علماء حق ہکل سنت و جماعت جب تک سورج چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا حضرت علامہ صاحب زیادہ سید شبیر حسین شاہ صاحب آفزادی جہاں میں وقت زیادہ لے لی لیا میں حضور شاہ صاحب کو بھی تو معذا وہ آخر داوان الحمد للہ مد ون ہیرو مینو بہی أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شِيعَتِ الشَّيَاطِينِ لا اله الله فلا لا شريك له وله الملك وله الحمد يحيي ويميت لا اله الا الله وحده واحده وحده لا شريك له سبحان الله انا اشهد محمد انا اشهد ان صلى الله عليه وسلم ابدو رشو امدو بللہ ہینشی بسرونی ک جا کلا کتاب میری صدق الله مولانا لازم بلغانا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا ان نےھیں باہرے گم میں مغہکنہ یہ دی س ہہہ آس کالانا روے سوہلی صری وہیے لی مرریہلو لوگہ ے سانانی یکؤ کوی انہ اللہ الائہ تو یہ صللوںناعلم نھ یا ہلہ زیہ آمں صلں واجب نہیتی اللہ کرام کرام عزیز دوستو واجب الحترام بزرگ اور عزیز بھائی ماشاءاللہ میرے تو پہلے محمد شاقب رضا شاہ مصطفی الدین فرما چکے نے فاصلہ نا عالمانہ خطیبہ نا رنگ لو مسجد فضل سنت خطیب کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکت اتا فرمائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاگو ہوں کہ حضرت قبلہ کے لئے طریقت راہم الشریت دانشین بہت سے اعظم پاکستان پیر طریقت واقف ربو حقیقت آفتاب قاتریت حضرت قلع ابو دود محمد صادق شہر الحاظ ابو دود محمد صادق شہر اللہ تعالی انہوں سے کاملا عطا فرمائے اور اللہ انہوں دا سایہ اہل سنت تعدیر سلامت رہے بہت روحانی مذہبی شخصیت ہزاروں سال نرگس اپنی بے لوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمر نے دیدہ بھر پیدا اللہ تعالیٰ ان کی یہاں میں حقیقت بات ہے کہ ویسے چونکہ الحمد للہ اس لارالو میں میں نے پڑھا بھی ہے میرے اساتذہ بھی ہے اور پھر کملا مجھے فخر ہے کہ کہ حد صاحب کی خادمیت میں رہا ہوں اس لحاظ سے میں حصول برکت کے لیے بھی آتا ہوں او اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگو ہوں کہ خال کے کائنات سدا باہر رہے یہاں آمین سم آمین تو موضوع شاہ میں این حضرات اس دارلوم کو اللہ دن دگنی رات چوگنی تو رسم ہے نا ہزارہ گنا ترقی عطا فرمائے اور یہاں حضور کے دین کے مبلغ ناموس رسالت ناموس عال رسول اصحب رسول ازواد رسول اولاد رسول کہ <تصفح> مجاہد بن کے نکلے جو ان کے ناموس کا تحفظ کریں آمین سم آمین ادرات میرا ایک مزاج ہے تقریر بلا تمہید عید آمدن برسر مطلب چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہے اس میں بیر پناہ نقات ہے ماشاءاللہ علم و تقوی کے لحاظ سے علما مجھے سینئر ہے میں تو ادنا سا قادم ہوں علماء کا اس میں ولیت مستفیٰ بھی ہے عظمت مصطفیٰ بھی ہے نورانیت مستعفی بھی ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ حضور نفع نقصان دے سکتے ہیں بلکہ حضور نفع دینے کے لیے آئے ہیں یہ اسی الفاظ میں انہی الفاظ میں جو میں نے اطلاع لا تعداد نکات ہیں سارے کے سارے تو شاید میں بیان نہ کر سکوں تو جہاں تک ممکن ہوا جو اللہ نے حضور کے توصل سے توفیق دی ہے میں بیان کروں گا اللہ مجھے یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین فرمایا کت جا کم من اللہ نور پہلے تو سوال ہوتے ہیں کہ ہر آنے والے کے متعلق تین کہاں سے آیا کون آیا کیسے آیا کس لیے آیا کون آیا کہاں سے آیا کیسے آیا کس لیے آیا اور ایک اس سے پہلے ہے کہ آتا وہ ہے جو ہو آتا وہ ہے مثلا حضرات شاہ صاحب تشریف لے آئے تو شاہ صاحب پہلے تھے تو آئے نا اگر ہوتی نہ تو کون آتا اگر ہوتے ہی تو کون آتا اس میں افضلیت مستفا بھی ہے اور پھر کہاں سے آیا جواب قرآن دیتا ہے من اللہ کیا آیا قرآن جواب دیتا ہے من اللہ نور کس لیے آیا جواب قرآن دیتا ہے وائیوزک کی ہم نفع دینے کے لیے پاک کرنے کے لیے کیسے آیا حدیث موجود ہے اللہ حضر کیا ایسے اور بھی کو نکات کا کیونکہ قرآن پاک میں ایک ایک حرف میں ایک ایک جملے میں وہ عظمت و شان مستفیٰ ہے کہ ہم کم علمی کی بنا پہ اس سمندر سے گوہر جو ہیں ان کو تلاش نہیں کر سکتے ورنہ ہر لمحے پہ عظمت مستعفی چھلک رہی ہے تو آج میرا خیال ہے شاید پہلے ہی سٹیپ جو ہے نا پہلا پوائنٹ اسی پہ بات کر سکوں گا آتا وہ ہے جو پہلے ہو آتا وہ ہے جو پہلے ہو جو ہو نہیں وہ آتا بھی نہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے آقا پہلے تھے میرے آقا پہلے تھے یہ استدلال میں نے کیا ہے کب جا کو مل اللہ نور کی ابتدا میں اور بہتر تفصیل وہ ہوتی ہے جو قرآن کی قرآن سے کی جائے اس کی تعید میں بھی قرآن ہی پیش کرتا ہوں تاکہ کلبتہ تمہاری طرف آیا آتا وہ ہے جو ہو جو ہو نہ وہ آتا نہیں اور اس کی جو بہنیں پیش کیا ہے اس کی تائید میں قرآن پیش کرتا ہوں آخ اللہ می ساکن نبی جی لما تے تو کم ان کتاب واحکما جا کم رسولما ابھی نبیوں کو نبوت دی نہیں گئی فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہیں میں نے نبوت دی ہو حکمت دی ہو عظمت دی ہو شان دی ہو اور میرا رسول آ جائے سما جا کم رسول مسد میرا رسول آئے تمہاری تصدیق کرتا ہوا مین ہی والن سننا کیا تم ہر چیز چھوڑ کر میرے نبی کی عظمت و شان کو مانو گے ایمان لاؤ گے مدد کرو گے سب نے اقرار کیا یہ شرط ہے عہد لیا جا رہا ہے وعدہ لیا جا رہا ہے کیونکہ کل نبی نفس نبوت میں برابر ہے اگر نبی کہہ دیتا تو نبی اللہ کی رضا کے خلاف کرتا ہی نہیں وعدہ لینے کی ضرورت کیا ہے بتانا مقصود ہے کہ لوگوں نفس نبوت میں کل نبی برابر ہیں میں کسی نبی سو کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے نبی کی برابری کا دعوی کرے سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ لو میں کسی نبی کو بھی پابند کر رہا ہوں عہد لینا واحدہ ہونا پابندی ہے پابند کر دیا کہ کبھی بھی اگر سے نرسے نبوت میں نبی برابر ہے نبوت کے ہونے کے باوجود بھی تمہیں یہ تاثر نہ ہو کہ ہم بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہے نہیں عظمت مصطفیٰ کی برابری نہ ممکن ہے اللہ نبیوں کو اجازت نہیں دیتا تو, تو کس باغ کی بولی ہے جو ڈنگا چھبا وہ دے کہ میں نبی وغیرہ وا جے نبی ورگے تے نفسے نبوت کل نبی برابر نے پھر تے سارے نبیاں بربر یہاں آ کو آخر حضرت عیسیٰ دے برابر آ وہ نہ مسل آ وہ دا بھی والد کوئی نہیں پھر یہاں کا بھی کوئی نہ نہیں ہوئی دے بھائی امام لمبی یاد کی مسل بنتے ہو امام لمبی یاد کی مسل بنتے ہو پھر امام جدومام اولمبیاد مسل ہو گئے سنگیا مسل ہو گئے تو کسی مولوی نو یا کوئی بندہ جنا کھا ہے وہ نہیں آخے گا تو جو فرمانا ذرا بات قابل کا رہے میرا نبی اور کل نبی نفس نبوت میں برابر ہے کل نبی نفس نبوت میں برابر ہیں تو پھر ایک کی مثل سب کی مثل ہو گیا تو پھر حضور کا نام ہی اسپیشلی کیوں کہ جیسے ہم بشر تھے ویسے ہی رسول وہ پڑے بھائی اب چوٹے بھائی یہ صرف حضور کے متعلق کیوں آدم کی مثل کیوں نہیں بنتے منڈا یا ماں تے جانا ہے یا پیوتے جانا ہے عجد کی گل بولو تے صحیح یا ماں تے سے یا پیو تے سے پھر یا ماں دی مثل بن یا پیو دی مثل بن ماں دا بھی باپ کوئی نہیں والد کوئی نہیں پیو دا بھی والد کوئی نہیں میں سمجھا میری قوم جو میں شیر پڑھ رہا تھا ہونا تو ہمیں مار دینا سی سبحان اللہ کر بھی تمہیں تو فیق نہیں یہ وزن جس پہ رکھا ہے اسے پوچھیے حضرت بھائی آدم علیہ السلام کا والد نہیں ہے حضرت اما ہبا کا والد نہیں ہے والدہ نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے والدہ نہیں ہے اگر نفس نبت میں کل نمی تو ایک کی برابری سب کی تو ماں کی بھی سر کیوں نہیں بنتا باپ کے بھی سل کیوں نہیں بنتا اگر اتنا شوق ہے نبوت کے برابر تو آپ حضرت علیہ السلام کی بھی سل کیوں نہیں بنتا ان کے بھی باپ نہیں کہو میرا بھی نہیں ہاں جی میرے so نبی میرے امام الانبیاء کی میرے نبی کوئی کوئی مثل ہے ہی نہیں اللہ نے پہلے نبوت دینے سے پہلے یہ عہد لیا ہے عہد کا معنی پابندی ہے کہ اندر سے نرس نبوت میں برابر ہو مگر یاد رکھو لقب جا کم رسول لن میرا نبی بڑی فضیلت والا ہے بری شان والا ہے اس کی مثال اس کی مثال ہے ہی نہیں یار ایک بات کرو آج کل کو ٹی وی میں نئے نئے مفکر آتے ہیں اور ٹی وی پہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں وہ جی جس میں مثالی ہے میرے نبی کی نہ کوئی مثال ہے نہ مثل ہے وہ کہتے ہیں درس حدیث تو دیتے ہیں جی اس میں جس میں مثالی ہے جو آتا ہے نہ نبی آتا ہے نہ کوئی آپ کا جسم مثالی ہے کیونکہ مثال غیر ہے غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے تو کیا مردوں سے کفر کرواتے ہو کیا ہیلو خود کو مفکر کہلواتے ہو خود کو مفکر کہلواتے ہو اور قوم میں جو حالت میں بانٹ رہے ہو میرے نبی کی مثل ہے ہی کوئی نہیں نہ مثل ہے نہ مثال ہے میرے نبی نور ہے میرے نبی بشر ہے بشریت کابا کی بھی کفر بشریت کا انکار بھی کفر نورانیت کا انکار بھی کفر مگر میرے نبی کی بشریت بھی بے مثال ہے اور نورانیت بھی بے مثال ہے یہ ہے کا تکبیر اللہ جاؤ جا کے پڑھو بیزابی نے کیا لکھا ہے جاؤ رولمانی کو پڑھو کیا کہتے ہو نبی کے وہ جس میں مثالی ہے چاہے لوگ ہوتے ہیں نہ میرے نبی کوئی مثل ہے نہ میرے نبی کی کوئی مثال ہے حضور علیہ سلاط اسلام کی صحیح عدیث. سبحان اللہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا میری شکل کوئی بن سکتا ہی نہیں مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان میری سورت نہیں بن سکتا شاہ صاحب آپ نے تو مطلق جملہ بول دیا کوئی میری مثل بن سکتا ہی نہیں تو حضور نے تو کہا شیطان یہ اتراض ہے پڑھے لکھے حضرات علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں یہ اعتراض ہے کہ جب مقید کر دیا جائے اس کا معنی مطلق نہیں ہوتا اور مطلق کا معنی مقید نہیں ہوتا تو جب مقیت کر دیا مقیت کر دیا کہ شیطان میری مثل نہیں تو لہذا دیگر کچھ میں ملوث کرنا بات تھوڑا قابل غور ہے فرمایا کہ شیطان میں یہ صلاحیت ہے شیطان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ صورتیں بدل بدل کے آتا ہے انسان میں تو یہ کمال ہے ہی نہیں کہ وہ صورتیں بدل کے آئے تو جب بدل نہیں سکتا اس لیے ہمارا جو بدل سکتا ہے اس کو بھی یہ ضرورت نہیں اس کو بھی یہ ہاتھ نہیں اس کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ میرے جیسا بن سکے ارے تو تو بنتا ہی نہیں تیرا تو دعوی باطل ہے نا جو بن سکتا ہے حضور نے فرمایا وہ بھی میری مثال نہیں بن سکتا تو جو بن سکتا ہے آج بازار لوادا آتی وہ بن سکتا ہے جو وہ نہیں بن سکتا تو جو بن ہی نہیں سکتا وہ دعویٰ کرے تو جاہل نہیں تو اور کیا ہے اعلی حضرت کا ہر ہر جملہ خدا کی قسم علم کا سمندر ہے اور قرآن و حدیث کا مجموعہ اللہ اکبر آپ نے وہاں سے کہہ دیا فرمایا کوئی تجا ہو جاب تقریر کرنی جی ادو آدھے سبحان اللہ پڑھو جدو واری آدھے تھی بھی پڑھ لو اللہ زامن دے کے جن معقول کول طریقے نے پڑھنا بندہ ہاتھ کھڑا کرو پتہ لے ماشاء اللہ ٹھیک ہو سرج کوئی ہوئی تجو تج No one will be yours No one will be yours No one will be یا رحمت آلمی کوئی تجھ سا ہوا ہاں کوئی تجھ س ہوگا سہا کوئی تجھ ہوا ہو گا شاہ تیرے خالی کے حسن دیکم ترے خالی کے سیرے خالی کے قسم تیرے خالی کے حسن کی قسم تیرے خالی کے حسن بسر کوئی الیزا سجا کوئی تجا کم نور کوئی ہوا دا یا وصرا کوئی تج ہوا ہو شاہا کوئی تجھ بودا جا بودا جا تجھ وما کوئی تجربہ فتح اللہ منستا جیب نیلا ہے رسول کوئی تجھ سا ہوا نا ہو نہ ہوگا نہ ہوگا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی تجزہ ہوا تج ہوگا شاہ تیرے خالی کے حس تیرے خالی کے حسنوں طورز کر رہا ہوں مسلمان بھائیو میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں نہ مسل ہے نہ مثال ہے تو کر رہا ہوں مثال غیر ہے غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے اور میرے نبی نے فرمایا میری مثل کوئی بن سکتا ہی نہیں تو جدو نبی نے آخیا میری مشن کو نہیں بنتا ایک ایسے مفکر میں جہ وہ جس میں مثالی ہے اور اللہ یاز وب اللہ ہے تو پھر نبی آتا نہیں ہے یہ بھی بات یاد رکھیں نبی کے لیے پوری کائنات کلوز کر دی گئی ہے سمیر دی گئی ہے صرف حجاب اٹھتا ہے دوریاں میرے تیرے واسطے نے میرے نبی کوئی دوری نے میری نبی تے انجے اے مسجد ہے جی مسجد میں حاضروں ناظر بھی ہاں حاضر بھی ہاں تاضر بھی ہاں میرے نبی کے سامنے کہیں تو میں مثال دینا میرے نبی دے سامنے پوری کائنات جی میں تلی تاہی کا دانا حضور اپنے مزار پر انوار میں رام فرما ہے یہ حال سنت وا جماعت کا چیز ہے بلکہ سنیے میں یہ ایک بات رکھ دوں گا باش ہمارے بزرگ ہے میں سب کا احترام کرتا ہوں لکھا ہے کہ وہ روحانی طور پہ آادر و ناظر ہے یا رحمت کے لحاظ سے یا نورانیت کے لحاظ سے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں میرا عقیدہ ہے حضور پوری کائنات میں اپنے جسم اتھر سے حادر و نادر ہیں ہاں میں یہ بھی آ... اختلاف حق ہے نا اگر کوئی میرے کو غلط ثابت کرے گا تو رجوع کر لوں گا بزرگوں اپنی جگہ بزرگوں نے اپنی جگہ مسئلہ اپنی جگہ تحقیق کا مجھے بھی حق ہے استدلال کا مجھے بھی حق ہے یہی نہیں کہ ایک آدمی اکلے کل ہے کہ اس نے جو دین پیش کر دیا وہی ہے نہیں یہ بات نہیں ہوگی اگر بزرگوں نے جن لکھا ہے میں سمجھتا ہوں ان سے صاف ہے میرے نزدیک میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ وہ روحانی لحاظ سے آدر ناظر ہے نورانی لحاظ سے آدر ناظر نادر ہے یا وہ رحمت کے لحاظ سے آدر ناظر ہیں نہیں میرا نبی پوری کائنات میں اپنے جس میں اطہر سے آدر ناظر ہے جیسے میں یہاں ہوں صرف دیکھنا پڑے گا کہ کون مولانا کہاں بیٹھے ہیں جو یہ مشائق اظام صوفیہ اظام کہتے ہیں نا درود کی کثرت کرو وہ صرف حضور کی توجہ درہ بس حضور توجہ دینا جائیں گے تو سامنے حجاب ہے جب اٹھ جائے کائن آپ دے رہے یہ دو کثرت دروشی اسی لیے تو عزیزان جانے گرا مرض کر رہا ہوں توجہ فرما کہ میرے نبی نبیوں میرے میرے نبی تو وہ ہے کہ نبیوں کو اجازت نہیں میرا نبی بے مثال بے مثال ہے اور پھر مماثلت ہوتی ہے جب تمام معاملات میں مماثلت ہو یہ بات سنو جب تمام معاملات میں مماثلت ہو پھر مماثلت ہوتی ہے سورت کر رہا ہوں کوئی نہیں میں اردو کا لفظ آ جائے گھبراؤ نہ بعض معمول بن جائے چل دے چل دے جسل تو تھوڑا جہا زیادہ دے کے ایک دن ایم کٹ کچھ نہیں ہو جاتا مولوی نے اور بجائے یہ لو ہاں جیس کرنا پیا مماثلت بس آواز ہوتے تھوڑا جیتے رسر نہ کرے بس ہاں مماثلت تب ہوتی ہے اگر مکمل مماثلت ہو یہ بات یاد رکھے تب مماثلت ہوتی ہے اور مکمل مماثلت کائنات میں کسی کی میری سرکار کے ساتھ ہے ہی نہیں یہ پکی بات ہے مکمل مماثلت ہے ہی نہیں کیونکہ میرے نبی کی بنیاد ہی اور ہے جب بنیاد ڈیفرنٹ ہوگی تو مماثلت نہیں شکل کے ملنے سے مماثلت نہیں کہا جائے گا وہ اک دل جا امبی شکل ہے تو کنڈا پاگل پتر ہے جہاں انہوں سمجھے کہ امبی ہے کون ٹھیک پنجابی آئی ہے سمجھ آئی وجہ شکل پر ایک جیسے نہیں شکلوں اکل مند جاند ہے کہ جی وہ اک جہا ہے دعوی کرے کہ میں امبر سارے آخ لان تیرے ہوئے پیدا تو اپنا ذائقہ ویخ او دیتے وہ دیتے ایک مثال دے جانا سمجھنے سے آسانی ہو جائے گی یہ میں نے کمیز پہنے ہے بازار سے گزر رہا تھا تو دکاندار نے کہا شاہ صاحب بہت اچھا کپڑا ہے گرمی کا توحفہ ہے بہت اچھا ہے خرید لو میں نے خرید لیا درزی کے پاس گئے وہ پراسس سے گزرا کانٹ شانٹ ہوئی کمیز بن گیا اور اس کی بیس اصل میں کیا ہے نو نو نو نو نہیں نہیںاگا نہیں ایدی وڑےواں بیج بنولا اس کی اصل بنیاد کیا ہے اس کیا بیج بنولا جنوب پنابی چ وےواں آدھے سمجھ آ گل دی وہ ہے اس کی بنیاد کسان نے حاصل کیا کھیت میں ڈالا پودا بنا پھر وہ بوٹا بنا پھر پھل لگا پاس بنی پراست سے گزر کے مختلف پراست سے گزر سے گزر کے تو وہ کپڑے کی شکل اختیار کر گیا دکاندار کے پاس آ گیا اس نے مجھے کہا میں نے خرید لیا درجی کو دے دیا اس نے اپنے معمول کے مطابق کانٹ چھانٹ کر کے مجھے کمیز بنا دی مولوی صاحب جاتے ہیں اور یہ جاتے ہیں دکاندار کہتے ہیں مولانا ریشم بہت اصلی آیا ہے وہ کہتے ہیں وہ اب وہ لا کے اسی درزی کو یہ دے دیتے ہیں وہ اسی طرح کانٹ سانٹ کر کے وہ کمیز بنا دیتا ہے اس کے لیے فتوا اور ہے اس کے لیے فتوا اور ہے صرف شعر و شاعری کا نام نہیں تقریر ہوں ذرا توجہ مسائل سنے پھر تمہیں وہ بھی سناؤں گا یہ بھی کمیز وہ بھی کمیز شکل سے ایک فتوا مختلف اس کی بنیاد کیا ہے ریشم کا کیڑا غذا کھا خا کر کھاتا ہے پھر اگلتا ہے پھر وہ اگلن کے بعد وہ مختلف پراسس شعر و شاعری کا نام نہیں تقریر ریشم کا کیڑا غذا کھا خا کر کھاتا ہے پھر اگلتا ہے پھر وہ اگلن کے بعد وہ مختلف پراسس سے گزر کے کپڑے کی سورت اختیار کرتا ہے کپڑے کی شورت اختیار کر گیا بازار میں آ گیا انہوں نے خرید لیا اس نے بھی کمیز اسی درزی نے بنائی کان چانٹ کر کے اسی طرح اسے اسی طرح پراسر سے گزرا مگر اس کے لیے فتوا اور ہے اس کے لیے فتوا اور ہے کیا وہ بھی کمیز یہ بھی کمیز اس کے بھی کف کالر اسی درزی سے اسی طریقے سے کان چھانٹ ہوئی مگر اس کے لیے فتوا اور ہے اس کے لیے فتوا اور ہے بازار کوئی دیکھے تو نان سینس بے وقوف کہے گا جی وہ بھی کمیز وہ بھی کمیز مگر دارش مند کہے گا ارے کہیں کند ذہن اس کی بنیاد اور ہے اس کی بنیاد اور رہے, رہے اس کی بنیاد ریشن کا کیڑا ہے اس لیے اس کا فتو اور ہے اس کی بنیاد بیج جائے اس کا فتوا اور رہے ارے میرے نبی کی بنیاد کائرات سے ڈفرنٹ ہے قد کب من, من اللہ من اللہ ہے نور میرے نبی کی بنیاد ڈفرنٹ ہے جب بنیاد کی مماثرت رہی تو مماثلت کیسے بن جائے گی جاہ لو جاؤ پڑھو تو صحیح جا کے کتابیں دیکھو جدی لات کو نہیں بان کوئی نہیں ڈنگے چبے پہنگے سارے کو جائیں لا لاہو لبلا کو بتا بل کو اصول تو پڑھو خود کو سینک الدیس کہلوا کل پڑھانے والوں اور کہنے والوں کہ دیکھو جی ہم بشر جیسے ہم بشر تھے ویسے وہ شیخ الحدیث نہیں وہ تو ہوتا ہے اصول پڑھائی جب بنیاد ڈفرنٹ ہوگی تو مماثرت نہیں ہوگی مماثرت تب ہوگی جب ہر معاملے میں مماثرت ہوگی اس وقت مماثرت ختم جاؤ ہو امپاسبل ممکن نہیں ہر چیز ہر چیز نہیں کہ جب بنیاد ڈفرنٹ ہو تو شکل سے مماثرت نہیں تو میرے نبی کی بنیاد کیا ہے کب جاؤ من اللہ لال تو سی ایکو جائیں ایکو جائیں تو جی ہاتھ پیرے مماثلت ہوں ابو چال کے بھی ایڈے ہی سن پھر ابو چال کے بھی اڈے سن اس پیو نال نہیں رکھتا جی شکل رکھ دیا رکھ دقیدہ رکھ دیا اس بھی آخر سے کل بکری ہیں چار دن آج نبی ہو گئے نا مادہ یہ آدھے نے نبی نت ہی نہیں ایک عرب کے چرواہے کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں ہو اللہ عقیدہ تو ایک جہاں جی سا را بھی یہ بابے بھولی شاہ زبان فیصلہ کر لیے آنا گیا جان تنا جان میرے جان تنا मेरी दावत यह जीने चूर की मुहबत है दूजे मेरी दावत नहीं ना पढ़ना हो चिड़ नहीं बनाई दूह थले कर छड़ी जे मूह भी अंज खड़ा करके रखना तो आखना नहीं वो पढ़ता टेली जैसे तेन फैर मार लेना मिलकर ज मैं जैसे तो मैं समझागा बे हो नहीं आ जाने मेरे जान ویڑے آل میرے جان ویڑے آل میرے آب میرے جان کے پاؤ میں نہ جان پائی لیا تینوں بھی آئی گاؤ جان کے پاؤ میں نہ و جاؤ نہ جاؤ ویڑے آرام پانی تاک مجھا چھیڑو دینا غیر پانی غیر پانی تاک مجھا پر ساڈ تم ویڑے آ و میرے ساڈو ویڑے آ وے ساڈا تھی ملے ویڑے آ سج گی نسول تیرے ویڑ آ میرے ساڈا آ سد کا نو پار ذات تو جاوا سویا تو ساڈا دی میرے دی دی سی پروار چلو تک لا دین کا ہر سہ لوگ نہیں میرے مرحبا مرحبا مرحبا غیران پانے, غیران پانے چا مجھا تین چھڑو آئے سا نہیں اشید رب دے مننا نا لے تو لاگی نامو نہ چھیڑو نہ تے دی آوڑ میرے ساڈا تو ساڈا دی می ویڑ آ بڑی رہنے گہرا پانے گہروں گر پانے گرام پانی مچھ پر ساڈا تیڑے آم میرے ساڈو آ سی یا رسول اللہ نبی اللہ یا محمد رسول اللہ دی ہے تک سا تیرا دین بھی تمان بھی تما تران بھی تیرے آمل میرے ساڈا تے جاؤ یہاں دان کے کا جلوا لو یار تیرہ سمجھے ویڑ آ جائی بس تھی ویڑے آر ساڈا تھی ویڑ میرے <danach> سی ہے کدی کدی شرم آدھی پہ کی درس کرنا پیا پہ اپنی اوقات ویخ اپنی اوکات پر رحمت ویک آنا تو کوئی چنگیا پرہزگار نہیں تاڑیاں گناگار بس تیرے جان ک نام مراد سمجھے ہی نہیں میرے نبی رو رب ربول قسم ہے جی سمجھ آج پر منیا اپنے ورگا سمجھ گیا ایسا منیا اللہ دا رسول سمجھ گئے فرق آیا تو عرض کرنا بنیاد ڈفرنٹ ہو تو مماثلت نہیں بات یاد رکھیں جب بنیاد ڈیفرنٹ ہے تو مماثرت نہیں میرے تیری بنیاد کیا ہے اٹھائیے قرآن تیری بنیاد ہے فرمایا کو ولی ہے غوث ہے قطب ہے اب ہے پیر ہے مولوی ہے سید ہے کچھ بھی ہے قرآن نے جو مسئلہ بیان کیا فرمایا کس بات پہ کر کے چلتا ہے اپنی اوقات تو دیکھ تیری ماں باپ کا ملاپ پانی کا بے قدر قطرہ تیری بنیاد بے قدر قطرہ تیری میری بنیاد میرے نبی کی بنیاد پانی کا بے قدر قطرہ نہیں میرے نبی کی بنیاد پانی کا بے قدر قطرہ نہیں میرے نبی کا لطفا شریف بھی نوری تھا آرحان اللہ! آرحان اللہ! اور تیری میری کو یہ مسئلہ ہے کہ الحمد للہ پوری کائنات کا علم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ کوئی اللہ ہے جو سب تعریفوں کے لائق ہے دوسرا انسان کوئی نہیں کوئی دارالون نہیں کوئی مدرسہ نہیں یہ ہے علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے آدم کو تو علم دیا جائے اور وہ علم کیا تھا کہ جو ہونے والے واقعہ آتے ہیں بتا رہے ہیں یہ ہے علم اللہ کا دیا ہوا جو قیامت تک ایجادات ہوگی آدم علیہ السلام کے علم میں ہے یہ ہوگا اس کا نام یہ ہوگا جس کام آئے گے اگر آدم علیہ السلام میں یہ خوبیاں ہوں تو نبی میں نام آنا جائے تو پھر فضیلتے مصطفیٰ تو ثابت نہ ہوئی مگر یہ جاہل لوگ ہیں متصب ہیں منافک ہیں تو مرض کر رہا تھا توجہ فرمائیے گا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں حضرت آدم علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں نقل فرماتے ہیں اور حضرت علامہ جلال الدین سیوتی خسائش میں بھی لکھتے ہیں دیگر بھی تمام نے لکھا ہے تقریبا کثرت سے کتابوں میں ہے میں نے جہاں پڑھا ہے میں اس لیے روح البیان کا نام لے رہا ہوں روہل بیان میں آ فرماتے ہیں کہ جب میرے جسم میں روح داخل ہوئی تو میں نے دیکھا ہام ارس جو ہے نا ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد ارس کے ہر کینگرے پہ لکھا ہوا تھا پور غلمان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا تھا جنت کے درخت کے ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا تو جب حضرت آدم علیہ السلام وہ شجر کے قریب چلے گئے رضا کے مطابق بادرا قابل گور ہے تو ساڑھے تین سو سال روئے ساڑھے تین سو سال اور کہا روبان ظلمنا انسانو وہ علم تر فرو و تر منل خساری یا اللہ میں مظلوم مظلوم و ظلم تے خسارے نو اپنے ول منسوب کیتا ایتھے ولایت پیش کر رہا مگر ذہن میں پھر ایک مسئلہ اگے توجہ تو بیان کروں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفوسنا وئی لم تغفر لنا وطرح منا لنکوننا من الغادرین ظلم تے خزارے نو اپنے المنصوب کیتا کیا کسے مسلمان نو اجازت ہے بولو حضرت آدم نے خدا کیا میں ظالمہ میں کاتے علمہ اسی آگ ساکنیا جڑا کھے گا دھارہ اسلام تو خارج مسلمان نہیں کافر ہو جائے گا کیوں کہ جو جملہ نبی آجزی انکساری کی وجہ سے اپنی طرح منسوب کرے وہ کسی اور کو اجازت نہیں وہ کسی اور کو اجازت کہے گا تو دارا اسلام سے خارج جیسے آدم نے ظلم اور خسارے کو اپنی طرح منسوخ کیا نبی نے آلہ باشر اور مثروں کو کساری کی, کی وجہ سے کہا ہے میں تقریباً دس محدثین کا اتفاق دکھاتا ہوں جنہوں نے کہا کہ نبی نے یہ جملہ آج نے کہ آج بھی کی, کی وجہ سے کہا ہے تو جب آج کساری آدم کرے جو ان کو برا کہے ان کی مثل ان کو ظالم یا خسارے والا وہ تارا اسلام سے خارج ہے اگر امام الانبیاء آنا بشر جملہ آسین کی ساری کی وجہ سے کہے تو جو یہ کہے کہ جیسے ہم بشر تھے ویسے رسول وہ بھی تارا اسلام سے خارج تو مرض کر رہا سا آدمل اسلام فرماندے نے میں دیکھا تھے ہور ماندیم جس لئے اللہ کسی تے فضل کر دوں توبہ دی توفیق ہے اور او دے دل نیک خیال نیک تلف تلف والا بھی گل سنو اے بھی اللہ دے فضل دی علامت ہے قرآن گواہ فتح مہربان دل میں نیکی دا خیال اچھے پاس رغبت نیک دھیان ہو تے جدو نیکی والے پاس دھیان نہ ہوتیلی جائے نا اللہ دے فضل دی علامت نہیں جمال دا ہونا اللہ کا فضل ہوں کجرا تو بڑا سی اللہ دا فضل لے نیکی اللہ رغبت ہو رہے جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ویخیا ہر جگہ اللہ دے, نا دے میرے دل میں اللہ نے خیال پیدا کر دیتا ہو میں کہ العالمین می واقعی بڑا پیارا ہوئے گا جا اللہ دے آخر دے یہ نام نام گرامی کا واسطہ ہی جا ہر جگہ تیرے نا دے نال نام دال نامے نامی اس میں گرامی محمد تین وہ واسطہ ہی میری توبہ قبول کر جواب آ جاؤ آدم تری توبہ قبول پہلے دن د لو تین رونا ہی نہیں پینا یہ اپنی جگہ مسئلہ جو میں پیش کرنا الا اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں کد جا تم تھے والا آ محمد اللہ کے رسول ہیں میں اولیت مستفا پیش کر سا پیا محمد اللہ دے رسول ہے معلوم ہویا میرا نبی پہلے ہے سی اولیت مستفا یا مستفا بسیاحد سیا سی دیا <coughs> مل گیا کہہ لو بس بس آدیا سی بس <coughs> شیئے کل بسارا کل بنیا کل جی کل پسارا آؤ یار دیا گل یار جانے یار دیا گل جاننے آدم پیارا کل بنے آؤ آدم دے پیارا یا یار دیا گل یا, یا... دیا گلاں جان دیا گل جان آ تے پیا رمتے پیا کب جا قَد جا تو اگے والا آئے اول والا ایسی سارے تو آیا کر ہما بھی, بھی میرا نبی بھی اول میں اولی مستفا بھی پیش کرنا پیا میرا نبی سب تو اول مخلوق سب تو اول مخلوق میرا محبوب کیونکہ قرآن کی تفسیر بنتی تصول جنہیں پڑھے انہیں پڑھ کے ویخ لو کہ جتو رب نے آخیا میں خطاب کرتاب کدے کل کلیا میری بات کو توجہ سے سننا बाला बाला। اللہ نے آخیا کلیا کدے کیا صرف انسانوں کی طرف نبات جمات حیوانات جن انسان کائنات کا ذرا ذرا وہ مخلوق جتنی بھی ہے سب کی طرف میرا نبی آیا چونکہ میرا نبی کائنات کا نبی ہے <تصف> <صلی اللہ> <وسلم> نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا میری گھر باریک سا میرا نبی کائنات کا نبی ہے عرش کرسی لو قلم ان کو بھی ہے تمہارا بھی نبی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا تل خطاب صرف سانو نہیں میرا نبی جا جا نبی ہے نا وہ خطاب اس میں شامل ہے یہ بات ہے کاب جو میں جو اصل بات کہ جس جس کی طرف دیکھو جی میں مثال کے طور پہ ایک سخی خیرات کرتا پیا تو جس کو دی گئی اسی کو کہے گا نا جس کو نہیں دیا اس کو نہیں کہے گا اب کس کس کے پاس خیرات ہے جس جس کے پاس وہ خیرات ہوگی اس کو کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا اور قرآن کہتا ہے میرا نبی کسی ایک مخلوق کا نبی نہیں وارش کرسی لو قلم جمیل آسران نمتاب جمادات حیرانات سب کا نبی ہے تو سب کو خطاب ہے تجھ کو احسان ہے تجھ پہ میں نے نبی دیا ہے تو معلوم ہوا دیا وہ جاتا ہے لینے والا تو بعد میں ہوتا ہے چیز بھی پہلے ہوتی ہے جو دی جائے تو دینے والا بھی پہلے ہوتا ہے یہ اصول ہے اٹھائیے اصول اس لیے میرا نبی اول مخلوق ہے اول مخلوق ایک دلیل اور پیش کر جاؤ انا تو ہے راضی فرماتے ہیں خیر کثیر خیر کثیر جس میں نہ ہو کثیر بنتی نہیں جس میں نبوت نہ ہو کثیر بنتی نہیں تو تاج بات میں ہوتا ہے تاج ور پہلے ہوتا ہے بنایا کس کے لیے گیا کوئی تھا اور افضلیت مصطفیٰ کے لیے سب سے بڑی دلیل ایک ہی ہے کہ جب اللہ کے نور سے ہیں تو اللہ کے نور کی عظمت اور سنیے بیزاوی لکھتے ہیں تازیم مستفا کی جائے خدا سمجھ کے نہ نور مصطفی کی تعظیم نور خدا سمجھ کر کی جائے آیا آیا آیا آیا خدا سمجھ کے نہیں حضور کی تعظیم نور خدا سمجھ کر کی جائے جب نور خدا مان جائے گا تو خدا کے نور میں کس چیز کی کمی ہے نہ علم کی نہ کمالات کی نہ اختیارات کی مسئلہ مسلے دو لفظوں میں پورا مسلک پیش کر دیا تو موضوع صاحب حضرات میرا نبی اول مخلوق ہے اس پہ جہاں تک فقیر کی اسٹڈی کا تعلق ہے اس پہ تقریباً پندرہ آدیش موجود ہیں اور 27 آیات موجود ہیں اس پہ اور اس کے بعد محدثین اکابرین متقدمین کے اقوال تو لا تعداد ہیں تو پوری رات بھی اگر بیان کیا جائے تو ماشاءاللہ کچھ ہو گئے کچھ سونے والے وقت بھی ماشاءاللہ کافی ہو گیا انہیں لفظوں پہ اختتام کرتے ہیں وہ آخر کچھ بجلی نے ڈسٹرب کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جانے رحمت پیلا کون سلام شمع بس میں ہے دا تیلا کون سا لام رحمت حق کی ہونے لگی بارش تینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمت وہ سوپا جس کو سب کل کی کل جی کا ہے اس کی ناپذ کو مت پا کون سلام مستفا جان رحمت مت پیلا کون سلام سمئے بز میں سوانی گڑی ہے چان جسوانی جس گہری چمکا دے پاتا ہاں چان اس دل پروزا ات پیلا کون سلام جان رام پیلا کون سلام سم بس میں رضا نے ہے لکھا یہ پیار رس لام جس رضا نے ہے لکھا یہ پیار رس لام اس کی پر نور ترب پیلا کو سلام سید مرشید کبلا شے کلحدی سیدی مرشدی کبلا شے فلحدی سنائی بے آلہ حضرت پہلا کو جس کی ہر ہر آدا سنتے موسا ایسے پیرے آشا اللہ محنم رضائے مستفا کا اعلان کیا گیا ہے دس روپے کوئی زیادہ دیا نہیں اور بڑی اہم کتاب ہے جس نے میلاد النبی کیوں اور جس نے دیو بند کیوں یہ کتاب بھی ماشاءاللہ لے کے جاؤ بڑا پیارا ماشاءاللہ بینر سو روپیہ کوئی زیادہ دیا نہیں اپنے ماشاءاللہ اللہ کار بھی لگایا جا ہے سا اندر بھی لگایا جڑا اشتہار ہے عید امی میلاد ان کی اہمیت کا پیا پانچ روپے کوئی زیادہ دیا نہیں بلکہ پانچ پانچ دس دس اشتہار لے کے اس صدقہ جاری ہوئے گا اپنے محلے دسجدہ دین لگاؤ جی کوئی مردوت بد بہت جی ملاد کا سبوت کی ہے ان کو کندھ کھلار دے انہ کا جو بندے کا پتر ہے کوئی ایمان بھی لتی ہے تسب بھی اینک اتار کے ویس تینوں پتا لگ جائے گا کہ ملاشری کا کی ثبوت ہے اے جڑا بے وقوف بسنت وغیرہ منا رہے ہیں سڈے مولانا لاما فیض امدسی جہاں نے دو ہزار تو زیادہ کتابیں لکھیاں انہ کی کتاب بسنت دے بارے دنوں بھی اسٹال سے موجود ہے کہ بسنت جڑا وے اے یہ جا کے لغویات نے اور کا فضول کام ہے یہ دیا بھی دس پندرہ روپئے ساری اور رضوی صاحب رحمت اللہ دیا آڈیو سیریز بھی موجود نے کل جا جلوس کا ایلان کیا گیا ریلی کا موٹر سائیکل ریلی وہ شامل ہونے کی کوشش فرمائیو بعض دوستوں نے اللہ رائم کرے اجکے پہنے ہوں نے کئی نے کئی بےوکما نے کن چوالیے پایا میں پوچھے یار ہے کی ہے کہ جی یہ فلاں انڈیا کا جو کرکٹر ہے نا اس واسطے کی ہے میں کہ تین شرم نہیں آتی کہ انڈیا والے کشمیر جنگ تے ماوا بھنتے حملے کر رہے ہیں ادا اپنا اس کے بعد ہمیں اپنا مائنڈ زین کرنا ہوگا ہمارا آئیڈیل انڈیا کا کوئی کرکٹر ادا کار نہیں ہمارا آئیڈیل علم لمدین شہید اللہ! غازی عامر چیمہ شہید ہے ما شاء اللہ! جن نے اپنی جان سرکار کے نا تو قربان کی تھی. آمر چیما شہید دے بارے دے اندر بھی بڑا پیارا کتاب چاہجود ہے دس روپے دیا آئے پڑھو ماشاءاللہ اللہ سارے دے اندر اندر سرکار کی محبت اجاگر ہوگی مرد صرف چاندی کی کنگوٹھی پہن سکتا ہے دے سڈے دے چار ماسے اندر, اندر ہوے اللہ رحم کرے تیاں پہنا واسطے بھی سونا چاندی جائز لویا پیتلونا واسطے من ہے اچھا درواز دل چل پایا کہ بنوٹی زیبر ہوتا ہے پیتل کا تانبے کا سونے کا پانی چڑھا کے یہ نجائز من ہے بس تیاں پہنا سونا چاندی استعمال کر سکتے ہیں صرف صرف دی کی اگوٹھیوں بھی ساڑھے چار ماسے اندر اللہ تعالی عمل دی توفیق آ فرمائے ایک سو بارہ بار درویہ پاک والا ماشاء اللہ وزیفہ بھی یاد رکھیو دعا فرماؤ ایک بار ملد شریف تین شریف والا درود پاک رزو صاحب رحمت اللہ